علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم وَحَمْلُهُ لہو سلاسو نشہ او کما خان اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہم نے انسان کو اپنے والدین سے اچھا سلوک کرنے کی وصیت اور تلقین فرمائی کیونکہ اس کی ماں نے اس کو بڑی مشقت کے اندر اٹھائے رکھا پھر بڑی مشقت کے ساتھ اسے جنم دیا پھر اس کو اٹھانا اور اس کا دودھ پلانا یہ تیس مہینوں پر کم سے کم اس کی مدت محیط ہے محترم شامل کرام آج کی مجلس میں ہم بات کریں گے کہ والدین کی جو بندہ خدمت کرتا ہے اللہ رب العزت اسے کیا انعام دیتا ہے یہ بات طے ہے کہ اللہ نے ماں کے قدموں میں جنت رکھی ہے اور باپ کو جنت کا دروازہ بنایا ہے یقیناً جو جنت کا حصول چاہتا ہے اسے ماں اور باپ دونوں کی کابیہ داری اور خدمت کرنی ہوگی تب اللہ رب العزت اس سے راضی ہوگا تب اسے جنت کا حصول اس کے لیے ممکن ہوگا یہ چونکہ مئی کا مہینہ ہے مئی کے مہینے میں مدر ڈے منایا جاتا ہے اور جون کے مہینے میں فادر ڈے منایا جاتا ہے جو لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ سال میں ایک دن ماں کے نام کا اور ایک دن باپ کے نام کا منا کے یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں لیکن اسلام مئی جون میں ماں باپ سے محبت کی ہی تلقین نہیں کرتا بلکہ اسلام سال کے پورے ہر مہینے اور ہر دن ہر گھنٹے اور ہر لمحے کے اندر اپنے ماں باپ کی خدمت اور ان کا ان کا احترام اور ان کی تابع اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے تو مسلمان کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے یہ فرمائی ہے کہ مسلمان سال کے ہر حصے کے اندر وہ فادر ڈے بھی منائے اور مدر بھی منائے جب اس کو موقع ملے وہ ماں باپ کی خدمت کرے ماں باپ کو راضی کرے قرآن مجید میں بارہ ہاں بار یہ مقامات اللہ رب العزت نے والدین کی اطاعت خدمت فرما برداری کے بیان فرمائے بسین ال انسان ابھی انسان کو نصیحت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تلقین ہی نہیں کرتے تھے بلکہ عملی طور بھی جتنا ممکن ہو سکا آپ نے اس کی مثال پیش کی آپ کے دنیا میں آنے میں سے پہلے ہی آپ کے والد محترم دنیا سے چلے گئے آپ کو وہ موقع نہیں ملا آپ کے ہوش سنبھالنے سے پہلے آپ کی ماں دنیا سے چلی گئی آپ کو وہ بھی موقع نہیں ملا لیکن آپ نے اپنی رضائی ماں کی جو خدمت توازوں کی وہ ایک نثالی ہے طبقات ابن سعد میں موجود ہے کہ جب آپ کی شادی حقیدت القبرا سے ہو گئی تو حلیمہ سعدیہ جو آپ کی رضائی ماں تھی وہ ملنے کے لیے آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ ختیجہ تلقبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کیا کہ ختیجہ یہ رضائی ماں ہے میری حلیمہ سعدیہ جب گھر جانے لگی ہے کچھ خواہش دے کے اس کو روانہ کرنا تاریخ نے رقم کیا ہے کہ ختیجہ تلقبرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا احترام کرتے ہوئے جو حقیقت میں آپ کا حکم تھا چالیس بکریاں ان کو عناج کی تھیں صرف اس لیے کہ بعد میں آنے والے لوگوں کو پتہ چلے کہ ماں باپ کا احترام کیا ہوتا ہے اور ام ایمن جو آپ کی والدہ کی بقات کے بعد آپ کو مدینہ کے راستے لے کے دوبارہ مکہ کے اندر آئی تھی آپ کی پرورش کی تھی ام ایمن برکت جس کا نام تھا حقیقت میں آپ کی وراثت میں ملنے والی لونڈی تھی لیکن آپ اس کو کہا کرتے تھے ام آئی من امی بادہ امی یہ ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے اور صحابہ کرام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ کو تعالیٰ ان کہتے ہیں ابو بکر شدید اور مجھے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کے پاس جایا کرتے تھے اور ہر ہفتے جا کے ان سے ملاقات کیا کرتے اور ملاقات کرتے اور پھر لمبی دیر بیٹھ کے آپ ان کے پاس بات کیا کرتے صرف اس لیے لگا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ماں کا احترام ہے ماں کا احترام کیا جائے تو محترم سامع نے کرام بات کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم بھی دیا اور پریکٹیکلی عملی طور پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں پیش کی اور حدیث میں یہ بات موجود ہے کتنے صحابہ اکرام جنہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من احب کو بے حسن ہمارے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ مسئق کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک تمہاری ماں ہے تین بار آپ نے ماں کا ہی نام لیا کیونکہ اس نے مشقتیں زیادہ اٹھائی ہیں نو ماہ چھ ماہ سات ماہ پیٹ میں اٹھا کے جو مشقتیں پیدائش کے وقت جو مشقتیں اٹھائی ہے یقیناً اس سے زیادہ مشقتیں کسی نے نہیں جائے. تو آپ فرمایا کرتے تھے تین بار کے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا ابوک تمہارا باپ بھی اس لائق ہے کہ اس کا احترام کیا جائے اس کی خدمت توازو کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے بابیہ بن جاہمہ رضی اللہ کو تعالیٰ انہوں نے جب پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضوے میں میرا نام لکھا گیا ہے میری ماں گھر میں اکیلی ہے اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے آپ نے فرمایا بائی حق ہے افسوس تم پر الزم رجلہا اپنی ماں کے ساتھ چمٹ جا اس کی خدمت کر اللہ نے جنت کا قدم نہیں اللہ نے جنت اس کے قدموں میں رکھی یعنی آپ نے فرمایا پہلے ماں کی خدمت کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا امیر اور وقت کے حکمران کا کہ وہاں وہاں حکمران اور وقت کا امیر دیکھ لے گا معاملات تیری ماں کی خدمت تیرے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں ہے لہذا تو اپنی جنت کو وہاں تلاش کر اور باپ کی باری آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد الجنہ جنت کو اللہ نے والد کو اللہ نے جنت کا ایک دروازہ بنایا جنت کے آٹھ دروازے ہیں اللہ نے الگ الگ دروازوں کے نام رکھے ہیں جنت کے ایک دروازے کا نام اللہ نے باب الوالد رکھا ہے تو انسان اپنے باپ کو راضی رکھے گا اس کی خدمت تابعہ داری معروف نیکی کے کاموں میں اس کی اطاعت تو اللہ رب العزت اسے باب الوالد والد سے جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ دے گا اسے اجازت ہوگی بلکہ جنت کے اس دروازے پر فرشتہ کھڑا اس کے لیے اعلان کرے گا اور کہے گا یا اللہ کے بندے ادھر سے آ یہ جنت کا دروازہ تحریر بہتر یہاں سے داخلہ ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت یہ فرمائی کہ مسلمان سال میں ایک دو دن نہیں بلکہ سارا سال اپنے ماں باپ کا احترام کرے ان کی خدمت کرے اللہ اس کے اس کو دنیا میں بھی بڑے سلے دے گا اس کو آفرت کے اندر بھی بڑے سلے دے گا جیسا کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من منسرا کی عمری معیون سط اللہ رضی جس کو اچھا لگتا ہو اللہ اس کی عمر لمبی کر دے اس کی عمر میں برکت اللہ ڈال دے اور اللہ رب العزت اس کے رزق میں اضافہ کر دے آج ہر بندہ چاہتا ہے امیر بن جاؤں ہر بندہ چاہتا ہے مال کما کے زیادہ مال میرے پاس ہو جائے میرے رزق میں برکتیں آ جائیں آپ نے فرمایا جسے لمبی عمر چاہیے جسے رزق زیادہ چاہیے امیری چاہیے فالیہ برہ والی گئی تھی وہ اپنے ماں باپ سے نیکیاں کیا کرے اور رشتے نعتوں کو ملایا کرے جو اپنے والدین سے نیکیاں کرتا ہے رشتے نعتوں کو ملاتا ہے آسمان والا اس کو لمبی عمر برکت والی عمر دیتا ہے اور اس کے رزق میں بھی اضافہ کر دیتا ہے یہ کتنا اچھا سلا ہے بندے کا بندے کے لیے دنیا کے اندر اور اللہ اتنا خوش ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے جامع تلنجی کی روایت ہے آپ نے فرمایا ایک رات خواب دکھائی گئی بعد میں اس روایت کو میرا بھی جوڑا ہے برحال آپ نے فرمایا مجھے دکھایا گیا جنت میں جنت میں دیکھ رہا تھا کہ میرے کانوں میں کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے میں اس کو سنتا ہوں پھر میں پوچھتا ہوں جبرائیل علیہ السلات و السلام یہ کون ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور مجھے سنائی دیتا ہے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حارثہ بن رعمان ہے جو زمین پہ قرآن پڑھتا ہے آسمانوں پہ سنائی دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کلام سے پوچھنا شروع کیا کہ یہ ہارسہ کیا کرتا ہے اگرچہ ہارسہ بن نومان کو کئی اعزاز حاصل ہوں یہ وہی صحابی رسول تھے جب آپ مدینہ میں آئے حضرت علی سے اپنی بیٹی کی شادی کرنے لگے تو ہارسہ بن نومان کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول آپ اپنی بیٹی کو کہاں گھر دینے والے حضرت علی بھی تو آپ کے ساتھ رہتے تھے مسجد کے نمازی تھے صفا کے طالب علم تھے اور آپ کے ساتھ ہی رہتے تھے تو اب بیٹی کی شادی کر دیں گے تو کہاں آپ کا دماد اور بیٹی رہے گا ہارسا نومان کہتے ہیں میں نے جا کے کہا اللہ کے رسول مجھے پتہ چلا ہے آپ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور آپ اپنی بیٹی کو اپنے سے دور اور جدا بھی نہیں دیکھ سکتے مسجد نبوی کے ساتھ میرا گھر ہے میں آپ کو اپنا گھر تحفے میں دے دیتا ہوں آپ اپنی بیٹی کو عطا کر دیجیے یہ ہارسہ نومان ہے ہارسا نومان کہتے ہیں میں نے زندگی میں دو مرتبہ جبرائیل کو دیکھا ہے ایک مرتبہ غزوہ خنین کے موقع پر اور ایک مرتبہ بنو قریضہ کے موقع پر جب بنو قریضہ کے لیے ہم جا رہے تھے ان سے لڑائی اور جنگ کے لیے تو ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہے آپ اس کی مہار پکڑے اس سے باتیں کر رہے ہیں میں خاموشی کس کے پاس سے گزر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دیر کے بعد میں ملا تو آپ نے فرمایا حارثہ جبرائیل نے تیری شکایت کی ہے کہ اللہ کے رسول کیا شکایت کی فرمایا تم پاس سے گزر گئے تم نے سلام نہیں کیا کہا اللہ کے رسول میں نے سوچا تھا آپ بات کر رہے ہیں کسی اہم معاملے میں مصروف ہوں گے میرے سلام سے کہیں اولج نہ جائے تو آپ نے فرمایا نہیں جبرائیل علیہ سلاۃ والسلام تھے جو دہیا قلبی کی شکل میں میرے پاس آئے تھے اور یہ بھی یاد رکھیے مدینہ کے اندر خوبصورت مردوں میں خوبصورتی کا اگر مقابلہ کیا جائے نا تو سب سے زیادہ حسن کے اندر سب سے زیادہ جو ایک نمبر پہ آنے والے سعودی تھے وہ دہیا قلبی تھے اور انہیں کی شکل کے اندر جبرائیل علیہ خلاط و آیا کرتے تھے کیا عمل ہوں گے ان لوگوں کے کہ جن کی شکلیں دھارنا اور ان کی شکل میں آنا فرشتے اور جبرائیل پسند کرتے اللہ ہمیں ان جیسے اعمال کی توفیق محسوس کریں ہارسہ بن نعمان کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حارثہ اگر آج جبرائیل کہتے تھے اگر آج ہارسہ سلام کہتے تو میں اس کا جواب دیتا اور اس کے لیے سلامتی کی دعا کرتا تو حارثہ بن نعمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے پوچھا ہارسہ کیا عمل کرتے ہو کہ تم زمین پہ رات کو قرآن پڑھ رہے تھے مجھے جنت بھی کھائی گئی وہاں تیرے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی تو ہارسا خاموش ہو گئے صحابہ اکرام سے آپ نے پوچھا صحابہ اکرام کہنے لگے ہمیں اس کے بارے میں یہ معلوم ہے کانا ابرا صدی بھی یہ اپنی ماں سے بڑی نیکیاں کرتا ہے یہ جو جنت میں اس کی آواز سنائی دیتی ہے نا یہ اس کی وہ نیکی ہے جو اپنی ماں سے کیا کرتا ہے تو جو بندہ اپنے ماں باپ سے نیکیاں کرتا ہے اللہ رب العزت اسے جنت میں اس وقت بھی پیغمبر کو اس کی آوازیں سنا دیتا ہے جب وہ دنیا میں ہوتا ہے گویا اس کو جنت کا سیسی فقیر دے دیا گیا ہے جو ماں کی تابعہ داری اور اس کے ساتھ اس میں سلوک کرتا ہے یقینا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ماں باپ کے ساتھ جو برا سلوک کرتا ہے وہ دنیا کے اندر سزا بھی کرتا ہے حدیث میں آتا ہے نا روز قیامت اللہ اس بندے کی طرف دیکھے گا نہیں لا لاض اللہ علیہی. تین بندے ہیں جن کی طرف اللہ دیکھے گا نہیں بلاکی اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا گناہوں سے اللہ. اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا کیوں کیوں اتنا ناراض ہے اللہ کیونکہ ان کے جھرم بڑے ہیں کون تین بندے حدیث میں ہے جامع ترمزی میں آپ نے ان کا نام لیے اور میں اللہ پہلا وہ بندہ جو ماں باپ کا نافرمان تھا جو گستاخیاں کرنے والا کیونکہ ماں باپ کی نافرمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں میں شمار کی تو آپ نے فرمایا ماں باپ کا نافرمان اللہ اس سے اتنا ناراض ہے اتنا ناراض ہے اللہ اس کو دیکھنا پسند نہیں روزے قیامت کرے اللہ اس کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا اللہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتا بلا ان عذاب علیم اللہ انہیں دردناک عذاب دے گا اللہ اتنا ناراض ہے اس سے کیوں یہ ماں باپ کا نا فرمان ہے اور حدیث میں دوسرا آتا ہے وہ قرض کو جو تقدیر کا منکر ہے تقدیر کو جھتلاتا ہے اور تیسرا وہ بندہ جو شرابی ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے المنان وہ جو احسان جھکلاتا ہے اللہ اس کی طرف بھی نظر رحمت سے نہیں دیکھتے گا اللہ اس کو بھی گناخت پاک نہیں کرے گا تو گویا جو ماں باپ کی تابعہ داری کرتا ہے اللہ دنیا میں بھی اس کو اچھا سلا دیتا ہے آخرت میں بھی اچھا سلا دیتا ہے اور جو دنیا کے اندر ماں باپ کی نافرمانیاں کرتا ہے دنیا میں بھی اللہ سزائیں دیتا ہے آخرت میں بھی سزائیں دیتا ہے دنیا میں اللہ کیسے سزائیں دیتا ہے اور ترغیب التریب کے اندر یہ روایت موجود ہے علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن معقوف روایت کہا ہے عوام بن اوشب کہتے ہیں میں ایک بستی کے اندر گیا بغداد کی ایک بستی کے اندر میں گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ قبرستان کے اندر ایک قبر پھٹی ایک آدمی کا سر وہاں سے نکلا وہ آہستہ آہستہ سارا باہر نکل گیا اس کا جسم انسان کا تھا لیکن چہرہ گدے کا بن چکا تھا وہ قبر سے باہر نکلا قبر پھٹی اس نے گدے جیسی آواز نکالی اس کا سر گدے کا ہے گدے جیسی اس نے آواز نکالی اور پھر قبر کے اندر وہ داخل ہو گیا اور قبر اس کی ویسے کی ویسے اصلی حالت میں ہو گئی کہتے ہیں لوگ اپنی روٹین میں تھے لیکن میں پریشان ہو گیا پھر میں پوچھتا پوچھتا ایک عورت جو قبرستان کے کنارے بیٹھی اپنا کام میں مشغول تھی اس کے پاس گیا میں نے اسے پوچھا یہ کیا باجرا جو میں نے دیکھا ہے تم نے بھی دیکھا وہ کہتی ہاں میں نے دیکھا ہے یہ, یہ آج کا نہیں یہ کئی دیر سے ہو رہا ہے بڑے وقت سے یہ چل رہا ہے یہ روز اثر کے بعد ایسا معاملہ ہوتا ہے کہا کیوں؟ کہا یہ میرا ہی بیٹا بدنصیب ہے جو شراب کیا کرتا تھا پی کے گھر آتا تھا مجھے گالیاں دیتا تھا میں سمجھاتی تھی یہ کہا کرتا تھا ماں گدے جیسی آواز نہ نکالا تھا یہ مجھے گدا کہا کرتا تھا آج جب یہ دنیا سے گیا ہے اللہ نے اس کو سزا دے کے عبرت کا نشان بنا دیا تاکہ آنے والی نسلوں میں کوئی ماں کی گستاخی نہ کرے اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنایا ہے ہر روز عصل کے بعد یہی اس کے ساتھ عرصے سے معاملہ چل رہا ہے یہ نکلتا ہے گدھے کی طرح تراقی نکلاتا ہے پھر واپس قبر میں چلا جاتا ہے اور اللہ اس کی قبر کو ویسے ہی کر دیتا ہے یہ روٹین میں لوگ آتے ہیں ان کو برا محسوس نہیں ہوتا کیونکہ اللہ نے اس کو سزا دی جی ہے لوگوں کو اس کا پتہ ہے یقیناً جو ماں باپ کے لیے دنیا کے اندر اچھا سلوک نہیں کرتا اس کو اللہ عبرت کا نشان دنیا میں بناتا ہے آپ دیکھیں نا یہ صحیح مسلم کی روایت جو واقعہ جریز جریج ولی بنی اسرائیل کا قصہ آپ سنتے ہیں میں اشارہ کرتا ہوں نماز پڑھ رہا تھا بندہ ولی ہے لیک ہے نماز پڑھ رہا ہے جھوپڑی نے ماں آئی ہے کوئی حاضر تھی بلایا کئی بار مگر اس نے نہیں سنی بات حالانکہ نفلی نماز تھی وہ جلدی ختم کر دیتا اور اس کو نماز کو توڑ دیتا اپنی ماں کی بات سن لیتا حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں ہے کتاب اس میں فرمایا لوگوں میں نماز کھڑی کرتا ہوں پھر میں کسی بچے کی رونے کی آواز سنتا ہوں میں نماز کو تخلیق کی طرف لے جاتا ہوں نماز کو مختصر کر دیتا تاکہ کسی ماں کو تکلیف نہ ہو تاکہ کسی بچے کو تکلیف نہ ہو میں نماز کو بالکل ہلکا کر دیتا ہوں بن زبر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز, نماز تھوڑی سی لمبی پڑھائی تو آپ نے کام آ تمہارے پیچھے انتی کا ذائف تمہارے پیچھے کمزور لوگ ہیں ورنا وال بچے ہیں عورتیں ہیں ورزل ہا جا کوئی ضرورت مند بھی ہو سکتا ہے نماز کو ذرا مختصر کیا کر تو پتہ یہ چلا کہ وہ جریج ولی جو اپنی ماں کی بات کو رد کرتا رہا اپنی عبادات میں مشغول رہا ماں نے کہا کسی بدکارا کس منہ دیکھے اور چلے گی ماں کا جملہ تھا آسمان پہ پہنچا قبولیت سے نواز دیا گیا ماں کی یہ بد دعا کیونکہ ماں باپ جب دعا کرتے ہیں اللہ اس کو قبول کرتا حدیث میں آتا ہے تین بندوں کی دعا اللہ رد نہیں کرتا جامع ترمزی کی روایت ہے پہلا بندہ مسافر وہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا دوسرا بندہ المزنوم نہیں بین اللہ و بینہ خجاب مظلوم جب دعا کرتا ہے اللہ رد نہیں کرتا تیسرا والد جب اپنے اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے اللہ اس کو رد نہیں کرتا ماں باپ جب دعا کریں اولاد کے حق میں اللہ اس کو بھی رد نہیں کرتا اور اگر وہ بد دعا کر دے تو اللہ اس کو بھی قبول کر لیتا ہے کچھ دیر گزری لوگ آئے اس کی جھونپڑی کو گرا دیا اس ولی کو مارا پیٹا اس نے بعد میں پوچھا بتاؤ میرا جرم کیا اس نے ایک عورت لا کے کھڑی کر دی جو مار رہا تھا سب سے آگے اس نے کہا یہ عورت ہے یہ کہتی ہے تیری بدکاری کے نتیجے میں یہ بچہ پیدا ہوا اب اس نے ایسی بدکاری کی نہیں تھی یہ تو ماں کی بدوا لگی اس عورت سے جھوٹ بولا یہ اللہ کا ولی اس بچے کو پکڑتا ہے اس کے سر پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے اللہ کے حکم سے بول کے ان کو بتا دے اللہ تو کسی کو بھی بولنے کی قوت دے سکتا ہے وہی اللہ جو عطا علیہ السلام کو گود میں بولنے کی قوت دے سکتا ہے وہ اس کو بھی تو دے سکتا ہے کہا اللہ کے حکم سے بول کے بتا دے تیرا باپ کون ہے میں ہوں یا کوئی اور بچہ بول کے کہنے لگا نہیں میرا باپ تو نہیں ہے فلاں سرواہا میرا باپ ہے پھر لوگوں کو پتا چلا کہ ہم سے غلطی ہو کہا جی تیری جھونپڑی ہم اچھی بنا دیتے ہیں بڑا عمدہ اس کو لگا کے سونا چاندی لگا کے بنا دیتے ہیں بڑی عمدہ بنا دیتے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی تیرے کہنے پر تو بچے بولتے ہیں یہ اتنا اللہ کا نیک ولی ہے مگر ماں کی رد کر دی ہے ماں نے بدعا کی ہے آسمان پہ پہنچی ہے اور اس کا اس کو عبرت کا نشان بننا پڑا ہے اس کی سزا اس کو ملی ہے جو اس نے ماں کی جو دنیا میں ماں باپ کا احترام کرتا ہے اسے دنیا میں بھی سلا ملتا ہے آخرت میں تو اللہ عظیم دینے ہی والا ہے اللہ اسے جنت دینے ہی والا ہے لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ اسے انعام دیتا ہے صحیح مسلم کا وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہے تین بندے غار میں پھنس گئے بارش ہونے لگی پتھر غار کے منہ کے آگے آ اب یہ بندے پھنس گئے ہیں اب جب تک یہ پتھر باہر نکلتا نہیں ہے یہ بندے چھوٹ کے یہ بندوں کی رہائی نہیں ہوتی یہ بندے غار سے نہیں نکل سکتے دعا کرتا ہے ایک کہتا ہے اللہ میرے ماں باپ تھے میری بیوی تھی میرے بچے تھے میں بکریوں کا کرواہا تھا بکریاں لے کے نکلتا تھا صبح کو شام کو آتا تھا دودھ نکال کے سب سے پہلے ماں باپ کو دیتا تھا پھر بچوں کو بیوی کو پھر گھر والوں کو لیکن اللہ ایک دن ایسے ہوا آتے آتے دیر ہو گئی جب آیا تو سب سو گئے ماں باپ سو گئے میں دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا ہوں کہ پہلے ماں باپ کو دوں گا پھر باقی لوگوں کو اللہ یہ میں نے کام صرف اس لیے کیا تھا کہ تو راضی ہو جائے فالتو زالی کلیب بگائی بن اللہ تجھ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا تب جانتا ہے اللہ اگر واقع میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے اپنی ماں باپ کے لیے ساری رات دودھ کا پیالہ پکڑ کے کھڑا رہا تھا اللہ اگر یہ تیری رضا کے لیے ہے تو یہ مصیبت تو دور کر دے اللہ نے پتھر کو ہٹا دیا اور ان کو اس اسے نجاتے تو بات میں کر رہا تھا کہ ماں باپ کی خدمت دنیا کے اندر بھی انسان کو اس کا اچھا سلا دیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اللہ اس کو بندے کو اچھا اس کا خلا کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی پوچھتا تھا کہ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کروں آپ فرماتے تھے ہاں افضل ترین عمل کے صحیح مسلم میں ہے کسی نے پوچھا اللہ کے رسول آئی العمل افضل سب سے اچھا افضل عمل کون ہے کون سا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا المان البل اللہ پر ایمان لن. اس نے پوچھا سن اس کے بعد کون سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین اپنے ماں باپ سے نہیں کیا کرو یہ افضل ترین عمل ہے پھر پوچھا اللہ کر سن سن آئی اس کے بعد کیا ہے آپ نے فرمایا الجہاد رکھی سبیر اللہ اللہ کے راستے میں جہاد یعنی اللہ کے نزدیک افضل ترین اعمال میں ایک عمل یہ ہے بر الوالدین کہ بندہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں حضرت عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عباس کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں میرے پاس ایک آدمی آئے مجھے کہنے لگا کہ میں نے کسی کو قتل کر دیا ہے مجھے اس کا حل بتائیے میں کون سا عمل کروں اللہ میرے اس قتل کے گناہ کو معاف کروں تو پوچھنے لگے ہل من ان کیا تیری ماں ہے تیرے پاس موجود کہا نہیں میری ماں تو نہیں ہے کہا کیا تیری خالہ ہے کہاں ہے فرمایا جا پھر اس کی خدمت کرنا اللہ سے گنا معاف کر کے تجھے ضرور جنت عطا کر دے گا پہلا ان کا سوال کیا تھا کہ کیا تمہاری ماں ہے یعنی ان کے نزدیک سب سے بڑی نیکی یہ تھی کہ ماں کے ساتھ اچھا شروع کر دے. اور خالہ چونکہ جی منزلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالہ ماں کی بہن یہ ماں کے رسمے بھی ہوتی ہے ماں کے بعد اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے ساتھ نیکی کرنا گویا تم اپنی ماں سے نیکی کر رہے ہو اور اس کی وجہ سے اللہ تیرا قتل جتنا جو بڑا گناہ ہے اللہ اس کو معاف کر دے گا ماں باپ سے نیکی اور حسن سلوک یہ سب سے بڑی نیکی ہے لیکن ان کے ساتھ برا سلوک سب سے بڑا گناہ کبینہ گناہ ہے بنی اسرائیل کے تین لوگوں کی بات بڑی معروف کہتے ہیں تین دوست تھے خلیت اللہ کے اندر یہ بات نقل ہے تین دوست تھے بنی اسرائیل کے تو ایک دن بیٹھ گئے کہنے لگے کہ ہم گنتے ہیں کہ کس کا بڑا گناہ کس نے زندگی میں کیا کون سا گنا اس نے بڑا زندگی میں کیا ہے اس کو شمار کرتے ایک کہنے لگا میرا ایک دوست تھا وہ میرا دوست آ رہا تھا راستے سے میں ایک جانب چھپ گیا میں نے اس کو ڈرا دیا میں نے آگے سے نکل کے جیسے عام بچے کرتے ہیں میں آگے ہوا تو وہ ڈر گیا تو وہ اتنا خوف اس پر تاری ہوا کہ لمبا دیر وہ سہم گیا اس پر بڑا ہیبت تاری ہو گئی تو مجھے زندگی میں وہ واقعہ نہیں بھولتا میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ بہت بڑا گناہ کیا تھا میں نے بہت بڑا یہ گناہ گنا اس کو جلایا جائے دوسرا کہتا ہے کہ میں نے کسی کو کسی کے ساتھ جھوٹ بولا تھا اس کے ساتھ غلط بیانی کی جب مجھے خیال آتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا یہ میرا سب سے بڑا گناہ ہے تیسرا کہتا ہے کہ ایک دن میری ماں نے مجھے آواز دی ہوا چل رہی تھی آندھی ہلکی ہلکی بارش تھی میں دوسرے کمرے میں تھا میں نے اپنی ماں کو آواز دی میری ماں نے سنی نہیں اس نے سوچا شاید اس نے میری آواز پر جواب نہیں دیا اور ہاں پھر میری ماں میرے پاس آ تو مجھے اس نے مارا غصّے نے میں نے بھی اس کو کچھ مار دیا اور پھر کہتا ہے مجھے خیال آیا کہ میں نے اپنی ماں کو مارا ہے غلط کیا میں ماں کے پاس چلا گیا میں نے اس کو کوئی چیز دی اور کہا لکڑی کہ ماں اب جتنا چاہتی ہے مجھے مار لے لیکن ماں مجھ کو معاف کر دینا لیکن میری ماں غصے ہو کے اٹھ کے مجھ سے چلی اب چلی تو طوفان تھا آدھی تھا تو ایک قریب درخت تھا میری ماں درخت سے ٹکرائی اس کے سر سے لہو نکلنے لگا پھر ماں پھر میری ماں چلی گئی اور میری ماں نے مجھے معاف کر دیا لیکن کہتے ہیں ساری زندگی مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے سب سے بڑا یہ گنا کیا کہ ماں کو تکلیف نہیں ہے یعنی وہ لوگ سب سے بڑا گناہ یہ سمجھتے تھے کہ ماں باپ کو تکلیف دی جائے اور جو ماں باپ کو نیکیاں کرتا ہے ماں باپ کے ساتھ اللہ رب العزت اس کو اچھا سل دیتا ہے اور دیکھیے اللہ ان کی کتنی قدر کرتا ہے یہ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ اویس نامی ایک بندہ آئے گا جو یمن کے کرن قبیلے سے یا کرن علاقے سے آئے گا اویش کرنی بڑی معروف نام ہے وہ آئے گا تو اس سے دعا کروانا بڑا نیک آدمی ہے وہ آئے امین المومنین عمر فاروق کے دور میں حج کے موسم میں وہ مل گئے تو پوچھا گیا کہ تمہاری تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اور کہا تھا کہ نیک آدمی ہے اس سے دعا کروانا بھی نہیں تھے ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی آپ کی زیارت بھی نہیں ہوئی زمانہ پایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کیوں کی کیونکہ حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا اس کی ایک ماں ہے جس کی وہ اتنی خدمت کرتا ہے دیکھو کتنی خدمت وہ ماں کی کرتا ہوگا اللہ تنیک بندہ کہ اللہ نے وحی کر کے پیغمبر سلاط والام کو مدینے میں یمن کے ایک آدمی کی خبر دے دی کہ وہ بندہ ہے اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتا ہے اور پیغمبر علی سلاطی السلام کی زبان سے اس کی تاریخ اور لوگوں کو کہا کہ جب آئے تو اس سے ملاقات کرنا وہ نیک آدمی ہے اس سے دعا کروانا انیر المومنین عمر فاروق کہا کرتے تھے یار میرے لیے دعا کرنا کیونکہ تو, تو ماں کا خادم رہا تھا. یقیناً جو ماں باپ کی عزت کرتا ہے ماں باپ کی خدمت اور توازو کرتا ہے رب کائنات اس کو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخت میں بھی اللہ اچھا سلاتا ہے اور یہ حضرت ابو حدیرا رضی اللہ تعالیٰ علو کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں موجود ہے بلکہ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ لم ابو کا تا حتی ما ابو حریرا کام ابو حریرا رضی اللہ عنہ مدینے میں رہتے تھے ماں ان کے ساتھ رہتی تھی ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ علہ نے اپنی زندگی میں حج نہیں کیا کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ماں کی خدمت پیچھے کون کرے گا ماں کی خدمت کی وجہ سے حج کرنے نہیں آئے ماں دنیا سے رخصت ہو گئی پھر ان کو کچھ آسانی ہوئی تو تب آ کے انہوں نے حج کیا تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عن اپنی ماں کی خدمت کے اندر ایک مثال ہوا کرتے ہیں اور ابو حریرا رضی اللہ کو تعالیٰ ان ہی تھے جو آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کے لیے دعا اللہ اسے اسلام کی توفیق نصیب فرما دے اور دعا کروائی پھر گھر آئے تو دعا اللہ کے ہاں پہلے قبول ہو چکے آئے تو ماں نے دروازہ کھولنے میں تاخیر کی دروازہ کھلا تو کہا ماں دیر کر بھی دروازہ کھولنے میں کہا ابھی کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئی ہوں اسلام کا غسل کر کے آ رہی ہوں اللہ رب العزت نے ان کو ماں کی خدمت کی توفیق دی اور اللہ نے پھر عزتیں نہیں دی اب دیکھیے یہ زید بن ہارسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان, ان کے بیٹے اسامہ بن زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ہارسا کو منہ بولا بیٹا بنایا اور ان کے بیٹے اسامہ آپ بڑا پیار کرتے بڑا احترام دیتے کیوں اس لیے کہ یہ لوگ اپنے ماں باپ کے خدمت گزار فرما بردار تابعہ دار سے تاریخ نے یہ بات لکھی کہ اسامہ اسامہ بن زید ان کی والدہ ام ایمن زید بن حارثہ کی دوسری شادی ام ایمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی تھی اسامہ پیدا ہوئے اسامہ کی ماں بیمار ہو گئی ام ایمن ایک دن کہنے لگی بیٹا جمار کھانے کو دل کرتا یہ کھجور کے درختوں کے اندر جو گودا پایا جاتا ہے اسے اس کہتے ہیں اسامہ بن زید کا کھجوروں کا بڑا باغ تھا اب ماں کی خواہش کیا ہے کہ کھجور کا درخت کاٹے اور اس میں سے وہ جمار نکال کر نکالتے دی. اور وہ ہر درخت میں نہیں ہوتا تھا. وہ گودا کسی کسی درخت میں ہوتا تھا اب اسامہ بن زید باغ میں گئے کئی درخت کاٹے تو وہ گودا ملا لا کے تو ماں کو دے دیا اماں بیمار ہے اس کو لا کر دیا اس کو کیا پتہ بیٹے نے کتنا باغ اجاڑ دیا ہے اور کاٹ دیا لوگ مدینے کے کہنے لگے کبار صحابہ کہنے لگے اسامہ یہ تو نے کیا کر دیا اللہ کے بندے ایک ماں کی بات پر ت نے اتنا باغ اجاڑ دیا کھجور کا درخت کتنے سالوں کی محنت کے بعد پھل دیتا ہے اور سو سال تک پھل دیتا ہے تی نے کاٹ کے رکھ دیا اسامہ بن زید نے پتہ کیا کہا تھا تھا اللہ کی قسم جو میری طاقت میں ہو اور میری ماں کہہ دے میں یہ سارا باغ اجاڑ سکتا تھا کاٹ سکتا تھا ماں کی بات کو رد نہیں کر سکتا تھا یہ سارا باغ بھی چلا جائے اور ایک ماں راضی ہو جائے تو ماں راضی ہو جائے گی گویا آسمان سے رب راضی ہو جائے گا کیونکہ یہ حدیث ہے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے رض اللہ کے رزل والد جو بندہ رب کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ اپنے ماں باپ کو راضی کرے وہ اپنے والد کو راضی کرے وہ اپنی والدہ کو راضی کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخت اللہ سے سخت الوالد یہ ماں باپ کی جو ناراضگی ہے اس کی وجہ سے آسمان سے بیٹھا رب ناراض ہو جاتا ہے اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنے ماں باپ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے سے ہاں کہیں ایسا ہو ماں باپ قرآن و سنت کے مخالف ہوں شرت کی دعوت دیں پھر ان کی اطاعت اعتواظم نہیں ہے جیسا کہ سعج بن نے نمونہ پیش کیا سعج بن نبی وقاعت کہتے ہیں میری والدہ مسلمان نہیں تھی مجھے کہتی تھی اسلام چھوڑ دے ورنہ میں نہ کھاؤں گی نہ میں پیوں گی بلکہ ایک روایت میں کہتی ہیں میں دھوپ میں بیچی رہوں گی بڑا سمجھایا بن نبی وقاعت جب وہ نہیں مانی اسلام کی دعوت دی بڑا قائل کرنے کی کوشش کی جب وہ نہیں مانی تو اس وقت سات بن ابی بکاس نے تاریخی جملہ بولا سات بن ابی وکاس کہنے لگے اے ماں تو ایک ماں ہے تیری ایک جان ہے میرے لیے سو مائیں ہوتی خارجت سن ایک ایک میرے سامنے میری ماں کی جان نکل جاتی مجھے کوئی پرواہ نہ ہوتا میں پیغمبر علیہ خلا تو السلام کے اوپر ساری ماں کو قربان کر دیتا اسلام کی باری آتی توحید کی باری آتی تو پھر کوئی پرواہ نہیں لیکن اگر ماں مسلمان ہوں وہ دیندار ہوں اور اسلام کی تابعہ داری میں رکھتے ہوئے کوئی بات کہہ دے اور بندہ رد کر دے اللہ آسمان پہ بیٹھا ناراض ہو جاتا تو میرے بھائیوں انگریز جو غیر مسلم دنیا کے اندر کسی بھی مسلک اور مذہب سے تعلق رکھنے والا جو کلمہ توحید نہیں پڑتا وہ سال میں ایک بار مئی جون میں مدر اور فدر مناتا ہے لیکن ہم اس مدر ڈے کے قائل نہیں کہ جس ماں باپ نے ساری زندگی مشقتوں سے پال کے اسے بڑا کیا اور بولنے اور چلنے کی صلاحیت اس میں پیدا کی اور آج اس کو اولڈ ہوم میں چھوڑ کے آ کے سال میں ایک دن اسے پھول پتیاں دے کے کہا ہم ماں باپ کا بڑا احترام کرتے ہیں ہم اس کے قائل نہیں ہیں ہم مسلمان ہیں ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں آپ کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں ہم ہر روز اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لے کے آسمان سے بیٹھے رب کو راضی کرنے کا طریقہ رکھتے ہیں اسلام میں ہمیں یہ تعلیم دی کتنے لوگ ہیں بد نصیب ان کے پاس ماں باپ موجود ہیں لیکن وہ ان کو راضی کر کے اپنی جنت حاصل نہیں کرتے ابن ماجہ شریف کی وہ روایت جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر قدم رکھتے ہوئے آمین کہا تھا اب نے ہم بعد میں روایت جبراہیل آ کے کہتے ہیں اللہ اس بندے کو جنت سے دور کر دے جہنم کے قریب کر دے آپ آمین کہتے ہیں سابئی کیا نے پوچھا کون بندہ ہے جس کے بارے میں آپ آمین کہہ رہے ہیں آپ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہے اللہ اس بندے کو جنت سے دور کر دے جہنم کے قریب کر دے جبرائیل علیہ السلام مجھے کہہ رہے ہیں کون بندہ وہ من اد راکا آبا بھائی جس نے زندگی میں والدین کو پایا لیکن ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ ہو والدین موجود تھے لیکن اس کو توفیق نہیں اس کے پاس وقت نہیں کہ اپنے ماں باپ کو راضی کر کے اللہ سے جنت لے سکے جبرائیل دعا کرتے ہیں اللہ اس کو جنت سے دور کر دینا آپ نے فرمایا میں نے کہا آمین ہاں اللہ میری بھی یہی دعا ہے کہ اس کو جنت سے دور کر دے وہ جنت میں جانے کے قابل نہیں جو انسان اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے اور ان کو راضی کر کے جنت نہیں لے سکتا تو اللہ سے دعا کرتے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ انہیں ان کی خدمت کی توفیق نصیب کرنا جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کو وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جن سے ان کے والدین کو کوئی ثواب ہو حدیث میں آتا ہے نا عبداللہ بن عمر مدینے کے دوسرے کنارے پہ چلے گئے ایک آدمی سے سلام لیا ملا پوچھا کیوں یہاں تک کیوں آئے ہو تمہارا تو گھر وہاں کہاں میں اس لیے آیا ہوں اس کا باپ میرے باپ کا دوست ہوتا تھا اور پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے جس نے اپنے دنیا سے گئے ہوئے ماں باپ سے نیکی کرنی ہو وہ اس کے اقدا اس کے دوستوں سے نیکی کرے گویا وہ اپنے فوج شدگاہ شدگان والدین سے نیکی کر رہا ہے اور ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے ایک بندے کو وہ پگڑی اتار کے دے دی ایک سواری دے دی کہا اس کو یہ سواری کیوں نہیں ہے کہا اس کا باپ میرے باپ کا دوست ہوا کر اس لیے میں نے اس کے ساتھ نیکی کی تو گویا جس کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں وہ اپنے اور اپنے والد کے عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا سلوک کرے ان کے لیے صدق و خیرات کرے ان کے لیے دعائیں کرے یہ اس کے ساتھ نیکی ہے اور جس کے والدین زندہ ہیں وہ ان کی اطاعت کر کے فرما برداری کر کے ان کے ساتھ نیکی کر کے ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے ان کی خدمت کرے یقیناً دنیا میں بھی اللہ اسے عزتیں دے گا اچھے سلے دے گا رزق میں برکتیں دے گا آسمان کی جنت اس کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو اپنے ماں باپ کی خدمت کابہ داری اور ان سے اس سلوک کرتا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں انہیں اپنے والدین کی خدمت کی توفیق نصیب فرما جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کے والدین کو جنت الفردوس میں جگہ فرما اور ان کو اپنے والدین کے لیے دعائیں صدقہ اور نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرما وہ آخر اللہ واحمد اللہ یہ کچھ کتابیں ہیں تو جو بھائی سوال کا جواب دے گا اس کو انشاءاللہ یہ کتابیں دی جائیں یہ ایک کتاب ہے تو میں نے حدیث سنائی تھی تین بندوں سے اللہ بات نہیں کرے گا اللہ ناراض ہے تو بتائیں کوئی بھائی تین کے تین شمار کر سکتا ہے تین بندوں سے اللہ بات نہیں کرنا چاہتا اس کی طرف دیکھنا نہیں چاہتا اللہ ان کو گناہ وس پاک نہیں کرے گا وہ تین شمار کر سکتا ہے جی بتائیں بتائیں جی ماں باپ کا نافرمان شراب پینے والا پہسان جتنا والا ٹھیک ہے یہ لیں ایک یہ کتاب ہے جی ثواب کرنے کا اجر صحیح روایت میں کیا ہے کسی بھائی کو پتا ہو جی پیچھے بزرگ بتائیں بزرگ بتائیں جی بتائیں جی مکمل عزیز سنانی جی بتائیں جی پہلا ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب حوالہ یاد ہے آپ کو اور کسی بھائی کو بیٹھ جائیں اور کسی بھائی کو کوئی یاد ہے یہ لیں آپ لیں یہ جو روایت ہے اس کی صنعت کچھ کمزور ہے صحیح روایت کسی اور بھائی کو یاد ہے بعد میں اس پہ کلام کیا بعد میں اس کو صحیح کہا ہاں جی کسی بھائی کو صحیح روایت یاد ہے اس کتاب میں وہ لکھی ہوئی ہے روایت لائیں جی میں حوالہ دیکھ کے بتا دیتا ہوں تاکہ غلطی نہ ہو یہ بتائیں لائیں مجھے نہیں حدیث حدیس خزن بن عمر رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من منتاف جس بندے نے تواف میں سات چکر لگانے کے بعد دو ربط نماز ادا کی اس کو ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے اور ثواب کرنے والے کو ہر قدم اٹھانے اور رکھنے کے بدلے دس نیکیاں ملتی ہیں دس گنام آپ ہوتے ہیں دس درجے بلند ہوتے ہیں اس میں کچھ کلام ہیں آگے ترمزی کی روایت جو ہے اس وہ صحیح اور حسن درجے کی ہے وہ یہ ہے بلا یزاء قادامن بلا یرف و اخرا اللہ صلاح قطع وقعۃب الب اللہ رب العزت ہر قدم کے بدلے ایک گنام آپ کرتا ہے اور ایک نیکی لکھتا ہے ہر قدم کے بدلے ایک اللہ گنام آپ کرتا ہے اور ایک اللہ رب العزت اس کو نیتی عطا کرتا ہے یہ اور کوئی بھائی یہ بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جب حج کیا تھا تو کیا حجری کون سی تھی اور کتنے دن کا سفر مدینہ سے مکہ میں آپ نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا حج جی کون سی ہجری جی بتائیں ہجری ہجری نہیں سمجھتے دو ہجری میں غزوہ بدر ہوا ایسے سات ہجری میں غزوہ خیبر ہوا تو حج آپ نے کس ہجری میں کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کس ہجری میں کیا نہیں غلط ہے جی بھائی کوئی اور بھائی سارے کام آپ نے عصری صاحب کو چھوڑے ہوئے ہیں جی نہیں جی آپ نے پاکستان کہتے ہیں دگا یہ گایا اچھا جی یہ کتاب ہے پہلے حج پہلا جو حج تھے اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا کے کس کو بھیجا تھا پہلا حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا کس نے کیا تھا اس میں امیر حج آپ نے کس کو بنا کے بھیجا تھا یہ سوال نہیں ہے سوال یہ ہے کہ اس میں ایک اہم اعلان تھا حج کے حوالے سے جو پہلے نہیں تھا جی امیر کے ایک اعلان تھا جو پہلے نہیں تھا جو مکہ میں حج اور طباف عمرہ کرتے ہوئے پہلے نہیں تھا اس کے وقت اعلان ہوا اور وہ پابندی لگا دی گئی پھر وہ کام ختم ہو گیا جی جی مشرق حج نہیں کرے یہ اعلان تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میرے آج سے اس لیے بھی جواب بھی دیکھ آپ نے آدر جواب دیا یہ شیخ کے لیے رکھی ہے یہ والی شیخ کے لیے یہ شیخاب جی. یہ سارے سارے سوال جو دے رہے ہیں آپ نے یاد کروائے ہوئے ہاں جی آخری یہ کتاب میں دوں گا باقی سچ کی بعد میں دیں گے آج کے درس میں کسی کو کوئی حدیث ایسی اس کا عربی جملہ یاد ہو جو میں نے پڑھا ہو عربی جملہ یاد के آج کے درس میں قرآن کی آیت یا حدیث کا کوئی عربی جملہ کسی کو یاد ہو آپ رہنے دے دے جی. آپ نے اور کوئی بھائی ہاں جی اور کوئی بھائی جی دل رو جزاک کمی محرم کے نام جنم کیا ہے محمد گاندھی حاصل کو بھی کبھی کا بہت آ رہا اللہ ان کو مدد ذائقے تھے اور ان سب کو اپنے والدین کے ساتھ ہمارا قابل اور ان میں کر کے جنت حاصل کر دیں اور جنمت اپنے آپ کو والا اللہ کو بھی اللہ شہ کی رحمت والبركات <سؤال> اللہ کی اللہ محبوب